قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسم شیخ صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لئے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم الدین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام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 المؤمنون صدق اللہ العظیم. مران کی آیت نمبر ایک سو اکیس جو کہ گزشتہ درس کے آخر میں پڑی گئی تھی اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی لیکن بات نامکمل رہی تھی اس لیے آج بھی اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے آپ سن چکے ہیں کہ اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں غزوہ عہد کا ذکر ہے غزوہ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی خالد ولید کا عقب سے اور بھاگتے ہوئے کافروں کا سامنے سے حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا اور کچھ حضرات وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مشرقین کی سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے شمع نبوت کو گل کر دیا جائے ابن قمیہ اس کے لیے پیش پیش تھا اتفاق سے اس کی نظر پڑی حضرت مسعد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر جن کے ہاتھ میں علم نبوی تھا حضور کا عطا فرما فرمودا جنڈا مصعب بن عمیر کی شکل و صورت بہت زیادہ مشابے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے. اس نے سمجھا کہ حضور یہی ہے چنانچہ وہ یلغار کرتا ہوا حضرت مصعب تک پہنچا اور تلوار کا جو وار کیا تو ان کا دائیاں بازو کٹ گیا انہوں نے نب کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا اور اسے بائیں بازو میں تھام لیا اس نے بائیں بازو پر حملہ کیا بائیں کٹ گیا تو حضرت مصاب نے کٹی ہوئی کوہنیوں میں علم نبوی کو تھام لیا سینے سے لگا لیا اس نے نیزہ سینے میں اتار دیا تو حضرت مصاحب لڑکھڑائے لیکن ان کے گرنے سے پہلے ان کا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے جھنڈے کو نیچے نہ گرنے دیا اور اس نے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ابن قمیہ خوشی سے پاگل ہو گیا پاگل اور اس نے شور مچا دیا کہ میں نے حضور علی سلاط اسلام کو معذلہ شہید کر دیا مسلمانوں کے لیے یہ خبر حقیقتاً اثر تھی وہ اس خبر کے لیے تیار نہیں تھے ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی پوری طریقے سے تربیت بھی نہیں ہو سکی تھی اور آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ کل سات سو ہیں عبداللہ بن اوبئی تین سو کے قریب افراد کو لے کر واپس چلا گیا تھا تو مسلمان اس خبر کے سننے کے لیے ذہنی طور پر قطعا تیار نہیں تھے لیکن افواہ پھیل گئے یہاں میں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید محبت تھی کہ واقعتاً وہ حضور کی جدائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو حضور کی وفات تو ہوئی جب ہوئی حضور کی وفات سے قبل آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے گویا کہ مسلمان ذہنی طور پر ذہنی طور پر کسی حد تک حضور کی وفات خبر سننے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان میں اللہ نے مسلمانوں کو سخت تنبی فرمائی خاص طور پر ان مسلمانوں کو جنہوں نے حضور کی وفات کی خبر سن کر ہتھیار بالکل ڈال ہی دیے اور کہنے لگے کہ اب کیا فائدہ لڑنے کا بلکہ منافقین نے تو عجیب جی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ بس اسلام تو چار دن کی بات تھی اب ختم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ وما محمد اللہ رسول مالا آ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے کیا اگر آپ وفات پا گئے یا شہید ہو گئے تو تم دین کو چھوڑ دو گے دوبارہ کفر اور شرک میں واپس چلے جاؤ گے ومین قلیب البئی فلینز اللہ شی آ جو دین کو چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف واپس جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اب یہ تمبی فرما دی اب اس میں چونکہ حضور کی شہادت کا بھی ذکر آ گیا حضور کی وفات کا بھی ذکر آ گیا چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور مسلمان حوصلہ ہارے ہوئے بیٹھے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی اعت کریمہ پڑی تھی مما محمد رسول ادخلت من قبل رسول بہرحال حضور کی شہادت کی افواہ پھیلنے کے بعد مسلمان تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اب جنگ سے کیا فائدہ جب حضور ہی باقی نہ رہے اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے کہا کہ اب جینے کا کیا مزہ ہے اگر حضور شہید ہو گئے تو اب ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے جب تک کہ شہادت کا جام پی نہ لیں اور تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا ہوا تھا یہ تقریباً چودہ افراد تھے جو تیروں کی بارش کو اپنے جسموں پر جھیل رہے تھے حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گزر مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا جو انتہائی افسردہ اور غمگین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے, پوچھا کیوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور شہید ہو گئے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ تو حضرت انس نے کہا ارے نہیں بھائی بلکہ جب حضور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو اب ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے چنانچہ وہ تلوار لے کر نکلے حضرت سعد بن مز رضی اللہ عنہ سے ان کا آمنا سامنا ہوا حیث سعد نے پوچھا انس کیا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو تو حیث انس فرمانے لگے مجھے کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں تو یہ حالت تھی اس وقت مسلمانوں کی ابن قمیہ نے جا کر تمغہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہا میں نے محمد کو ختم کر دیا میں نے محمد کو ختم کر دیا اچھلتا پھر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے تصدیق کے لیے زور سے پکارا مسلمانوں کیا محمد زندہ ہے حضور نے خاموشی کا حکم دیا کوئی جواب نہ دے اس نے پوچھا ابو زندہ ہیں عمر زندہ ہیں کئی صحابہ کے نام لیے حضور خاموش رہنے کا حکم دیا اسے یقین آ گیا کہ یہ سب جنگ میں کام آ چکے چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے بلندی پر چڑھ کر نعرہ لگایا او اولو ہوبول ہوبل ان کا ایک بت بڑا بت اس کی جائے، وہ زندہ باد اس کی بلندی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا انہیں جواب میں زور سے پکارا اللہ اعلی و اجل. اللہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے. ابو سفیان نے کہا لنا ازا بلا عزا ہمارے پاس تو ازا ہے تمہارے پاس تو ازا نہیں ہے تو عمر نے زور سے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا کم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں یہ ابو سفیان کی شدید ترین غلطی تھی حربی بھی اعتبار سے لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوئی اس کی غلطی مگر حربی بھی اعتبار سے اس کی سنگین غلطی تھی کہ وہ جنگ کو اس کے نتیجے تک پہنچائے بغیر چھوڑ گیا حالانکہ بظاہر اس وقت مسلمان جس طرح منتشر فراسیما اور خوف زدہ اور ہمت شکستہ تھے تو بظاہر اگر وہ چاہتا تو سب کا کلا کما کر سکتا تھا لیکن وہ جنگ کو اختتام تک پہنچائے بغیر ہی چھوڑ دیا حضور علی سلاط اسلام نے جنگ کے اختتام پر لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور مختلف صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ فلاں کی لاش کو تلاش کرو کی لاش کو تلاش کرو ان میں حضرت ربیت بھی تھے آپ نے فرمایا کون ہے جو سعد کی لاش تلاش کر کے لائے گا حضرت بن رضی اللہ تعالی حیث کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے انہیں زور سے پکارا زخمیوں اور شہیدوں میں اگر سعد زندہ ہیں تو میری بات کا جواب دیں اس لیے کہ حضور نے مجھے انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے احتساد نے اپنے زندہ ہونے کا اظہار کیا ہےت ابئی ان کے پاس پہنچے وہ شدید زخمی تھے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا حتساد خود بھی انصاری تھے اے اوبئی جا کر انصار کو میرا پیغام پہنچا دینا اور وہ پیغام یہ کہ اگر حضور علاسلام شہید ہو گئے اور ایک انصاری بھی زندہ رہا تو قیامت کے دن ہم اللہ کو منہ دکھا نہیں سکیں گے ہم نے اکبا کی رات یہ عہد کیا تھا حضور سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جانے آپ پر قربان کر دیں گے تو انصار کو بتا دینا کہ تمہاری زندگی میں حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں بہنوں اور بیٹیوں انصار نے قربانی کا حق ادا کر دیا آپ میں سے بعد نے سیرت کی کتابیں دیکھی ہوں گی جنگ احد مہاجر صحابہ صرف چار شہید ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انصار تقریباً اکہتر شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ انصار کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں تاریخ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے میں اپنی کیفیت عرض کرتا ہوں دو بزرگوں میں سے دو اللہ کے نیک بندوں میں سے اگر ایک اللہ کے نیک بندے سے محبت زیادہ ہو تو یہ کوئی خلاف تقوا خلاف ایمان چیز نہیں ہے اپنی ترجیح ہوتی ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھے انصار سے بڑی شدید محبت ہے اور الحمد اسی اس محبت ہے کہ حضور علی سلاط اسلام کو خود انصار سے بڑی محبت تھی آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ حنین میں مال غنیمت بڑا آیا تھا اور حضور علیہ السلاط اسلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو بعض نو مسلموں کو تالیف قلب کے لیے زیادہ دیا انصار کو کم دیا نوجوان نوجوان انصار میں چی میں گوئیاں ہوئیں کہ قربانی کا وقت تھا تو ہم پیش پیش تھے آج مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو ہمیں پیچھے کر دیا گیا حضور کے کانوں تک ان کی چوئیاں پہنچی حضور نے انصار کو بلایا ڈبل اور پھر اپنے احسانات پہلے یاد کروائے تم گمراہ تھے اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی تم آپس میں خونوں خون خرابے میں اور قتل و قطال میں مصروف رہتے تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا پھر آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ مکہ والوں نے ٹھکرایا تھا ہم نے سینے سے لگایا مکہ والوں نے مکہ سے نکالا تھا ہم نے مدینہ میں جگہ دی یہ حضور نے ان کے بھی احسانات یاد کروائے اور پھر آخر میں حضور نے ایک جملہ بڑا عجیب کہہ دیا انصار تڑپ اٹھے حضور نے فرمایا کہ اے انصار کیا تم پسند نہیں کرتے ہو لوگ گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ گائے اور روپیہ پیسہ لے کر جائیں اور تم گھروں میں جاؤ تو رسول اللہ کو لے کر جاؤ انصار تڑپ اٹھے یا رسول اللہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا رسول چاہیے چنانچہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے جب حضور علی سلاۃسلام نے مکہ کا سفر کیا تو بعض انصار کو خیال ہوا کہ شاید حضور اب مکہ ہی میرے حیش اختیار کر لے رکاوٹیں تو ختم ہو گئیں لیکن حضور نے ان کی غلط فہمی دور فرما دی فرمایا کہ نہیں میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ جانتے ہیں کہ حضور نے زندگی کے آخری ایام میں شدت مرض کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا آپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ میرا گزر انصار کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا تو وہ آپ کی مجلس آپ کی رفاقت آپ کی صحبت آپ کی باتوں اور آپ کے ارشادات سے محرومی پر رو حضور کو انصار کے رونے نے رولا دیا. حضور نے لوگوں کو جمع کر لیا اور اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں دوسرے مسلمان بڑھتے جائیں گے انصار گھٹتے جائیں گے مگر یاد رکھنا انصار نے اپنا حق ادا کر دیا ہم انصار کا حق ادا نہیں کر سکے انصار کے حقوق کا خیال رکھنا تو حضور علیہ السلاط السلام کو انصار سے بڑی شدید محبت تھی اور غذبۂ انصار نے اس محبت کا ثبوت پیش کر دیا کہ ہمیں حضور سے بڑی شدید محبت ہے ان لاش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی لاش تھی جن کا ذکر پچھلے درس میں بھی ہو چکا اور آپ سن چکے کہ ہند بنتے ہند ابو سفیان نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا کلیجہ چیر دیا ناک کاٹ دیا کان کاٹ دیے آنکھیں نکال دی چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا حضور علیہ السلاط اسلام نے جب اپنے محسن چچا کا چہرہ دیکھا تو شدت آپ پر گریا تاری ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے چچا حمزہ کا مسئلہ کیا ہے میں جب جنگ میں کفار پر غلبہ پاؤں گا تو ستر کافلوں کا مسئلہ کروں گا مجھے آج ہفتے میں آتے ہوئے ایک خیال آ رہا تھا واللہ عالم باب واللہ عالم بواب طبعی اور بشری طور پر یقیناً حضور الاسلاط اسلام کو اپنے چچا سے بڑی شدید محبت تھی لیکن صرف اپنے چچا ہی سے محبت نہیں تھی سارے مسلمانوں سے حضور کو محبت تھی اور کہا جاتا ہے کہ غزہ احد میں ستر یا پچہتر اس کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے اور اکثر مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ اکثر مسلمانوں کی لاشوں کا مسلہ کیا گیا شاز و نادر چند ایک لاشیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ مشرقی نے چھوٹ باقی اکثر لاشوں کا انہوں نے مسلہ کیا یہ خیال آ رہا تھا کہ حضور علی سلاط اسلام نے صرف اپنے چچا کے لیے نہیں کہا ہوگا بلکہ سارے کے سارے ستر مسلمانوں یا پچہتر مسلمانوں کے لیے فرمایا ہوگا کہ اگر میں جنگ میں غالب آ گیا تو میں ایک ایک مسلمات رواہ رکھے جانے والی زیادتی کا انتقام اور میں بھی مسلح کروں گا جیسے لیکن اللہ پاک نے اللہ پاک بجلی بھی کم ہے اللہ پاک اس موقع پر سورہ نحل کی آیت نمبر 126 اور 127 اتار دی تم بھی تم نہ اگر تم انتقام کرو تو ویسے ہی انتقام لو وہی سزا دو وہی کچھ کرو ہی کرو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا اس کا تمہیں اختیار یہ عدل ہے عدل عدل یہ کہ تم انتقام لے سکتے ہو لیکن کیسے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا گیا وہی تم دشمن کے ساتھ کر لو ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اللہ پاک نے اجازت دی لیکن فرمایا کہ بلا ان صبرتم لہ و خیر اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ مصبر فما صبروا الا بالله میرے حبیب اپ صبر کیجئے اور یقینی بات ہے کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ملا تحزن علیہم ولا تق في ذيق مما يمکرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں انتقام نہیں لوں گا میں صبر کروں گا چنانچہ واقعت ایسا ہوا کہ حضور علی سلاق السلام نے صبر کیا کہ ایک طرف عبداللہ بن ابئی تھا جو منافقین کا سردار اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو شکو کا شبہات کا شکار کرنے کے لیے اپنے تین سو سے زائد ساتھیوں کو لے کر راستے سے بات کر وہ مخلص اور پکا مسلمان اسی طریقے سے ایک ابو عامر فاسق کے نام سے تھا اس کے بیٹے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مخلص مسلمان رئیس المنافقین کا بیٹا تو پھر کسی اور کو تکلیف نہ دیجیے گا ہم خود اپنے باپ کی گردن کاٹ کر خدمت میں حاضر کر دیں گے جب لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تو حضرت حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی صحابہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے کچھ بلندی پر حضرت حنزلہ کی لاش رکھی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا لاش کو لایا گیا حضور نے فرمایا کہ حنزلہ کو تو فرشتوں نے غسل دیا ہے مگر کیوں پوچھا اس کی بیوی جمیلا سے جو کہ بہن تھی عبداللہ بن اوبئی کی اس سے پوچھا فرشتوں نے غسل دیا اس کی وجہ کیا تھی عرض کی یا رسول اللہ گھر سے نکلے حنزلہ اس وقت جب ان کے کانوں میں خبر پہنچی کہ مسلمان مصیبت میں ہیں اور حضور مشرقین کے نرغے میں ہیں اور غسل کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تلوار لے کر نکل گئے جنابت کی حالت میں نکلے تھے چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حنزلہ کو غسل دو ورنہ عام طور پر شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا چنانچہ حضرت رضی الطن کا نام ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ وہ جسے ملائکہ نے غسل دیا اللہ اکبر اور پھر لایا گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے آخر تک الم نبی کو گرنے نہیں دیا اور جن کی شکل و صورت حضور کے بہت مشادے تھی ہاتھ کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کیا ہوا اور شکل کا مسئلہ کیا ہوا حضور علیہ السلام نے جب ان کا خون آلود چہرہ دیکھا تو سورہ احزاب کی یہ آیت کریما پڑی من, من, من ينتظر وما بدلو تبدیلا مسلمانوں میں ایمان والوں میں تیرے دین پر جان قربان کر دیں گے وہ وعدہ پورا کر دیا فمن ہم بہو ممن ہم تذیب ان میں سے بعض تو اپنے مقصد تک پہنچ گئے اور بعض انتظار میں الحمد الحمدللہ الحمد ہمارا بھی یہ کسی نہ کسی حد تک عد ہے ازم ہے اللہ کے دین کے لیے ضرور پیش آئی تو ہم بھی اپنی جانیں پیش کر دیں گے ان شاء اللہ منقزا اور پھر حضور علی صلاح السلام نے فرمایا صاحب مکہ میں مجھے تجھ سے زیادہ خوش لباس کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا مکہ میں مجھے تجھ سے زیادہ خوش لباس دکھائی نہیں دیتا تھا اور آج صورت یہ ہے کہ کفن کے لیے پوری چادر بھی میسر نہیں ہے چادر چھوٹی سی تھی چہرے کی طرف کرتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں کی طرف کرتے تو چہرہ کھل جاتا چنانچہ حکم دیا گیا کہ چادر سے چہرے کو ڈھاپ دیا جائے اور پیروں پر اسکر گھاس ڈال دی جائے یہی کئی صحابہ کے ساتھ ہوا متعدد صحابہ تھے میرے بھائیوں میری بہنوں جن کو پورا کفن میسر نہیں آیا متعدد اکثر صحابہ ایسے تھے ایک ایک چادر میں دو دو کو دفن کیا گیا ہے ایک ایک چادر میں اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین معلوم ہوا کہ کفن قیمتی ہو یا کہ نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا عامال کا قیمتی ہونا ضروری ہے کفن کا قیمتی ہونا یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے ضروری کیا مستحب بھی نہیں ہے زمزم میں دھلا ہوا کفن بھی ضروری نہیں ہے نجات کے لیے ہاں تقوا میں دھلا ہوا دل ضروری ہے اچھے اعمال اور اخلاق ضروری ہیں نجات کے لیے بہت کے شہدہ کو دیکھیے پورے کفن بھی میسر نہیں آئے اور ہر ایک کو الگ قبر بھی میسر نہیں آئی ایک ہی قبر میں دو دو تین تین اور حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جن کی آپس میں زیادہ دوستی تھی ان کو ایک ہی قبر میں دفن کرو آہا آخرت میں اٹھیں گے تو دونوں دوست کٹھے اٹھیں گے کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ پھٹے ہوئے پیٹوں کے ساتھ مسلح شدہ شکلوں کے ساتھ بیٹے ہوئے خون کے ساتھ وہ خون جس سے بشت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور لوگ ان پر رشب کر رہے ہوں گے اور اللہ سر عام پوچھ رہے ہوں گے میرے ماننے والوں تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا کہیں گے اے اللہ نہ مال کی خاطر نہ عزت کی خاطر نہ شہرت کی خاطر نہ قوم کی خاطر نہ قبیلے کی خاطر نہ صرف تیرے دین کی خاطر شک کریں گے لوگ ان پر اور حضور دفن کرتے وقت پوچھتے کس صحابی کو قرآن زیادہ یاد ہے دو کو دفن کرنے لگتے ایک ہی قبر میں لیکن پوچھتے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا جس کو قرآن زیادہ یاد بتایا جاتا اسے حضور پہلے قبر میں رکھتے اس کی عزت افزائی فرماتے اللہ اکبر قرآن کی وجہ سے عزت قرآن کی وجہ سے عزت اور میرے بھائیوں کسی کو قرآن کا خادم قرآن کا کاری قرآن کا حافظ ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے عزت کی نظر سے دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام السلام نے مرنے کے بعد بھی حافظ قرآن کی زیادہ عزت فرمائی حالانکہ دونوں شہید لیکن جسے قرآن زیادہ یاد حضور علی صلاح السلام اس کو قبر میں پہلے جگہ عطا فرماتے ان سب کو غسل نہیں دیا گیا اور یوں ہی دفن کر دیا گیا اور پھر جب کچھ دن کے بعد مدینہ مربع کی طرف یہ قافلہ گیا ہے اور مسلمان انتظار میں تھے اس موقع پر بھی بڑے عجیب واقعات پیش آئے صرف ایک ہی عرض کرتا ہوں بنو دینار کی ایک خاتون جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا بھائی بھی والد بھی کہا جاتا ہے وہ قافلے کے انتظار میں تھی اسے کسی نے بتایا کہ شوہر شہید ہو گیا اس نے, ب... اس نے پوچھا حضور کا کیا حال ہے بتایا والد شہید ہو گیا پوچھا حضور کا کیا حال ہے ارے بھائی شہید ہو گیا ارے میں پوچھ رہی ہوں حضور کا کیا حال ہے جب بتایا گیا کہ حضور علی سلاط اسلام زندہ سلامت ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت قابل برداشت ہے تو اللہ نے اس غزبے کا ذکر فرمایا باض غدن کا تو مقد القطال اور یاد کی دیئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے مسلمانوں کو کتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے مقرر کرتے ہوئے